بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک و انشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے بیان میں عقائد متلقہ نبوت بار شریعت حصہ اول سے پیش کر رہے ہیں اور کل کے سبق میں ہم نے بیس عقیدے پڑھ لیے تھے اور آج کے سبق کے اندر اکیسواں عقیدہ پیش کریں گے عقیدہ نمبر اکیس فرماتے ہیں اللہ وجل نے امبیائے کرام رام علیہم الصلاۃ و تسلیم کو اپنے غیوب پر غائب کی خبروں پر اطلاع دی ہے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو اپنے پیارے انبیاء کو غیب کی خبروں سے مطلع کیا ہے اور یہ قرآن پاک کی بے شمار آیات بینات سے ثابت ہے اللہ تعالی نے خود واضح اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبیوں کو علم عطا فرمایا ہے یہ قرآن پاک سے سراہتن ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے واضح اعلان فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبیوں کو غیب کی خبروں پر اطلاع دی ہے ایک ایت نہیں تقریباً ہم نے باون ایتیں جمع کی ہیں جو واضح طور پر اعلان کرتی ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبیوں کو غیب کی خبروں پر مطلع کیا ہے مثلاً سورہ اعلی عمران کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا فلا یذُروا علی غیبی احد الا من ارتضى من رسول کہ اللہ تعالی ہر کسی پر غیب کا اظہار نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے یعنی رسولوں میں سے جسے اللہ تعالی چن لے علم غیب کی خبروں پر اس کو مطلع فرماتا ہے اور سورہ ال عمران کے اندر ہی ہے وما کان اللہ یعلم الغیب ولكن الله یخبر من یشاء کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر کسی کو غیب پر اطلاع دے یہ شان لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع کے سلسلہ میں جسے چاہے اپنے پیارے رسولوں میں سے اسے چن لیتا ہے اور غیب کی خبروں پر اس کو اطلاع دیتا ہے اور سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب فلا گئی اللہ من رسول کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے غیب ہر کسی پر ظاہر نہیں فرماتا اللہ منر من رسول مگر رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے اور سورہ نساء کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا واللم کم عالم تکن تعلم۔ پیارے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے تَكُنْ تَعْلَمْ اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ماحوم پر دال جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے اس تمام پر آپ کو اطلاع دی ہے اور ہم پارا سورہ تقویر کے اندر ارشاد فرمایا بما ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیر کی اطلاع دینے کے سلسلہ میں بخیل نہیں ہے غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں ہے کہ وہ غائب کی خبریں دینے میں بخل کریں فرمایا کھل کھل کے میرا حبیب غیب کی خبروں کی لوگوں کو اطلاع دیتا ہے تو اطلاع تب ہی دیتے ہیں نا پہلے علم موجود ہے تو یہ ساری کی ساری آیات بینات واضح اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا ہے لیکن وہابیہ ان تمام آیات بیدات کا کھلا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے پاس علم غیب ہے ہی نہیں اور پھر چند آیات بینات کو لے کر ان کا غلط مفہوم لوگوں کے اندر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ان آیات بینات کے اندر ہے کہ غیب کا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں لقمان کی کیت نمبر چونتیس یعنی آخری آیت پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں علیم الخبیر علی کہتے دیکھو یہ ان میں خمسا کسی کے پاس بھی نہیں ہے ان کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی بارش کے نزول کا علم کسی کے پیٹ میں کیا ہے اور کل کیا ہوگا اور کس نے کس جگہ پہ مرنا ہے یہ پانچ علم ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے غیب ہے یہ ان پانچ چیزوں کا علمی ہی غائب ہے تو ان کا علم اللہ تعالی کے سوا کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو لہذا نبیوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے حالانکہ اس آیا مبارکہ کو بھی سامنے رکھا جائے اس آیا مبارکہ نے پانچ چیزوں کی بظاہر نفی فرمائی ہے کہ ان چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے کل کیا ہوگا کسی کے پاس علم نہیں ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایتیں صحیحہ سے ثابت ہے تو عبور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے دن فرما رہے تھے کل فلاں کافر کس جگہ پہ مرے گا کل کی خبر دے رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے کل کی خبریں دی ہیں کہ یہ یہ علامتیں ظاہر ہوں گی قیامت کے قریب یہ یہ علامتیں ظاہر ہوں گی یہ تو کل نہیں پتہ نہیں کتنے بعد کے زمانے کی خبریں دے رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ کل کے بارے میں کسی کو خبر ہی نہیں ہے قرآن میں ہے قرآن میں یہ نہیں ہے قرآن سے تم نے سمجھ آئی ہے مگر نہ قرآن کیا کہتا ہے میں بھی ظاہر کرتا ہوں تم کہتے ہو کہ کسی کے متعلق کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کہاں مرے گا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے دن خبر دی ہے کہ فلاں کافر یہاں مرے گا اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کسی کے پیٹ کے اندر کیا ہے حالانکہ یہ خود وہاں دیا ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں خود ان کی اولادیں ڈاکٹر بنتی ہیں سکولوں کے اندر کہتے ہیں اسی وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے ڈاکٹر بن کے کیا کریں گے الٹراساؤنڈ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے او بھائی الٹراساؤنڈ تمہارے نزدیک تو ہے ہی شرک تو کیا یہ سارے کے سارے اسکولوں کالج شیر کے اڈے تیار ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے الٹراساؤنڈ کریں گے اور الٹراساؤنڈ کے اندر بتائیں گے فلاں کے پیٹ کے اندر بچی ہے بچہ ہے زندہ ہے مردہ ہے بھائی یہ تو تمہارے مذہب کے اندر علم اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے تو کیا سارے کے سارے یہ ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گئے اور یہ سارے کے سارے تم اللہ تعالی کے شریک سکولوں کے اندر پیدا کر رہے ہو بھائی اس آئے کریمہ سے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ یہ علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں شیخ عبدالحق الحق سے دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشیت الماعت کے اندر اور ہمارے اسلاف نے اس آئے کریمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا جمع تدری نفسما تختب گدا یہاں پر تدری ہے اور تدری یہ درایت سے ہے درایت کا معنی ہوتا ہے عقل سے جاننا درایت کا معنی کیا ہوتا ہے عقل سے جاننا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پانچ چیزوں کو کوئی اپنی عقل کے ساتھ نہیں جان سکتا کوئی بندہ اپنی عقل کے ساتھ نہیں جان سکتا کیا کب آئے گی کوئی اپنی عقل سے نہیں جان سکتا کہ بارش کب آئے گی کوئی اپنے عقل سے نہیں جان سکتا کہ کی کل کیا ہوگا باقی اگر کوئی ظاہری اسباب کے ذریعے جان لے یا اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے جان لے اس کی اس آیا کریما میں نفی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اس کے متعلق علامتیں تک بتائی ہیں لیکن یہ اپنے عقل سے نہیں جانا اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان علوم میں پر اطلاع دی ہے اللہ تعالی کے علم دینے سے بتایا عقل سے نہیں कौन सा کافر کہاں مرے گا ادور اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے کل کی خبر دی ہے اور اس کے مرنے کی جگہ کی خبر دی ہے لیکن خود سے نہیں اپنے عقل سے نہیں اللہ تعالی کے علم دینے سے تو یہاں پر فقت ہے عقل سے کوئی نہیں جان سکتا تدری درایت سے ہے درایت کا مانا ہوتا ہے سے جاننا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اپنے عقل سے نہیں جان سکتا مطلق نفی نہیں ہے کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا اور کسی کے پاس یہ علم آ ہی نہیں سکتا اگر آ ہی نہیں سکتا تو پھر یہ سارے کے سارے ڈاکٹر مشرق ہیں ان کے پاس کیوں جاتے ہو الٹراساؤنڈ کراتے ہو کہ پیٹ کے اندر دیکھو جی بچہ ہے بچی ہے کیا ہے الٹراساؤنڈ کیوں کرا رہے ہوتے ہو حالانکہ یہاں پر تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے ریموں کے اندر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم خاص ہے جب تو پھر کیوں کراتے الٹراساؤنڈ پھر کیا یہ سارے کے سارے جو ڈاکٹر بننے کے لیے اسکولوں کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں یہ کے اندر تیار ہو رہے ہیں اور پھر ساری کی ساری اولاد کو تو مشرق بنا رہے ہو یہاں پر اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ یہ علم کسی کے پاس آ نہیں سکتا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اپنے عقل سے نہیں جان سکتا باقی اگر اللہ تعالی کی عطا سے کوئی بندہ جان لے یا اسباب کے ذریعے جان لے اس کی نفی یہاں پر نہیں ہے اس کے علاوہ بھی آیات بینات ہیں جن کے اندر علم غیب کی نفی کی گئی ہے مثلاً سورہ نمل کی ایت نمبر 65 کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کُ عالم اللہ عالمات فرمایا اے حبیب پیارے اعلان فرما دیجیے الا اللہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ غیب ہے اسے اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کہتے دیکھو جی اس آئے کریمہ نے واضح اعلان کر دیا کہ اللہ تعالی کے سوا زمین و آسمان کی غیب کی خبروں کے سلسلہ میں کوئی بھی آگاہ نہیں ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا علماء کرام نے ان تمام کی تمام آیات بینات کے سلسلہ میں کلام فرمایا ہے اور تصدیق دینے کی کوشش کیا ہے کہ وہ آیات بینات واضح طور پر ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا ہے کتنی آیات بینات ہیں ہم نے یہ تقابل نہیں کرنا کہ ادھر ایتے زیادہ ہیں ادھر ایتے زیادہ ہیں چاہے ایک آیت بھی ایک طرف ہو ہم سارے کے سارے قرآن پاک پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں اور کسی ہی آیت کو بھی نہیں جٹلا سکتے اب ادھر باون کے لگ بھگ آیات بینات ہیں جو ہم نے اکٹھی کی ہے جن کے اندر واضح علام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا اور یہ بھی آیات بیدات ہے جن کے اندر ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اللہ تعالی کے پاس ہی ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے علماء کرام نے اپنے طور پر جوابات پیش کی ہیں اور ان آیات بینات کی تشریح و توضیح فرمائی ہے لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے سبق کے اندر وہ تلامزہ بھی موجود ہیں جو علم منطق کو جانتے ہیں یعنی درسیات پڑھ رہے ہیں تو اس حوالہ سے میں ان طلباء کو مد نظر رکھ کر ایک بہت ہی عمدہ جواب ارد کرنے والا ہوں بہت ہی عمدہ جواب ہے یہ خاص ان طلباء کے لیے جو درسیات پڑھ رہے ہیں کزیا کی ہے چار قسمیں ایک ہوتا ہے موجبا کلیا یعنی ہر ہر چیز کو ثابت کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں موجبا کلیا یعنی ثابت کرنے کو ایجاد کہتے ہیں اور نفی کرنے کو سلب کہتے ہیں اور اگر ہر ہر چیز کو ثابت کیا جائے تو اس کزیا کو اس جملہ کو موجبا کلیا کہتے ہیں اگر بعض چیزوں کو ثابت کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں موجبہ جزیا اور اگر ہر ہر چیز کی نفی کی جائے تو اس کو کہتے ہیں سالبہ کلیا اور اگر ہر ہر چیز کی نفی نہ کی جائے بلکہ بعض چیزوں کی نفی کی جائے تو اس کو کہتے ہیں سالبہ جزیا اب تناقض کب ہوتا ہے تناقض کے لیے ضروری ہے کہ اگر ادھر کلت ہے تو ادھر جزیتوں موجبہ کلیا کی نقیز سالبہ جزیا ہوتی ہے اور سالوا کلیہ کی نقیز موج بازوزیا ہوتی ہے یہ علم منتق جاننے والے طلبا جانتے ہیں اب جتنی بھی آیات بینات یا جتنی بھی احادیث مبارکہ علم غیب کے سلسلہ میں آئی ہیں جتنی بھی آیات علم غیب کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے پاس علم غیب ہے وہ ساری کی ساری موج بازوزیاں ہیں اور جتنی بھی آیات بینات علم غیب کی نفی کرتی ہیں کہ علم غیب اللہ تعالی کے سوا ہے ہی کسی کے پاس نہیں جس طرح کہ فرمایا کلّہ علم منفرماوات اور اس طرح کی جتنی بھی آیات بینات ہیں وہ ساری کی ساری سالبہ کلیہ ہیں سالبہ کلیہ کی نقیز موجبا جزیا ہوتی ہے اب جو آیات بینات علم غیب کو ثابت کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری موجبہ جزیا اور جو علم غیب کی نفی کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری سالبہ کلیہ تو سالبہ کلیہ کی نقیز موجبہ جزیا ہوتی ہے تو اب اگر یہی مانا لیا جائے کہ کسی قسم کا علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نہیں دیا اور نبیوں کے پاس علم غیب ہے ہی نہیں تو ان نہاتے کریما کا کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے علم غیب عطا فرمایا یہ تو تناقض واقع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں تناقض ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں ٹکرا سکتا ہی نہیں ہے یہ ہم ہیں کہ ابھی کچھ بات کریں اور کچھ دیر کے بعد کچھ بات کریں ہمارے کلام آپس میں تکرا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں تکرا سکتا ہی نہیں ہے یہ ضروریات دین سے ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں ٹکرا سکتا نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں نہیں ٹکرا سکتا ادھر تناخذ واقع نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کہو گے کہ یہاں پر تو تناخذ تمہارے بقول تناقض واقع ہو رہا ہے کہ موجبا جزیا آیات کریمہ وہ علم غیب کو ثابت کر رہی ہیں اور سالبہ کلیہ آیات کریمہ وہ علم غیب کی نفی کر رہی ہیں تو جب ایسی صورتحال پیش آئے ہمارے مفسرین کرام نے ہمارے علماء نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ بظاہر تناقض نظر آئے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے کلام میں تناقض ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں ٹکرا ہی نہیں سکتا تو بظاہر جب تمہیں تناقض کو نظر آئے تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو آیات کریمہ ثابت کرنے والی ہیں وہ اور چیز کو ثابت کر رہی ہیں اور جو آیات کریمہ نفی فرما رہی ہیں وہ اور چیز کی نفی کر رہی ہیں یعنی نفی والی آیات کا مقصود اور ہے اور اس بات والی آیات کا مقصود اور ہے نفی کرنے والی اور چیز کی نفی کر رہی ہیں اور اسمات کرنے والی اور چیز کا اسمات کر رہی ہیں یہی ہمارا عقید ہے کہ جو آیات کریمہ نفی کر رہی ہیں کہ علم غیب کسی کے پاس ہے ہی نہیں وہ علم ذاتی کی بات کر رہی ہیں کہ علم غیب ذاتی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری کی ساری سالمہ کلیہ آیات ہیں کلی طور پر نفی کی جا رہی ہے کہ علم غیب ذاتی کسی کے پاس ذرا برابر بھی نہیں ہے اور جو آیات کریمہ علم غیب کو ثابت کر رہی ہیں وہ علم غیب اتا کو ثابت کر رہی ہے یعنی نفی والی آیات ذاتی کے سلسلہ میں ہیں اور اسمات والی آیات کریمہ یہ ساری کی ساری اتائی کے سلسلہ میں ہیں تو جب ذاتی اور اتائی کا فرق ہو گیا تو یہ نہیں کہہ سکتے شرکلازم آ رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیات کریما ان آیات کریما کی نکیز ہیں کیونکہ جو آیات کریما نفی کرنے والی ہیں وہ ساری کی ساری ذاتی کے سلسلہ میں ہیں اور جو آیات کریما ثابت کرنے والی ہیں وہ ساری س... کی ساری اطائی کے سلسلہ میں ہیں. یہ بہت ہی خاص بات ہے اگر طلبا اس کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن ہر میدان کے اندر اللہ تعالی ان کو سرخر عطا فرمائے گا تو فرماتے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو علم غیب پر اطلاع دی ہے زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ تعالیٰ زوجل کے دیئے سے ہے ان کے پاس جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے لہذا ان کا علم اتا اور علم اطائی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے یعنی ان کے سلسلہ میں جو بھی علم غیب ثابت کیا جا رہا ہے کہ نبیوں کے پاس علم غیب ہے یہ سارا کا سارا اتائی ہے اور اللہ تعالی کے لیے اتائی علم ثابت ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے کا جتنا علم ہے وہ سارے کا سارا ذاتی ہے اور نبیوں کے پاس جو بھی علم ہے یہ سارے کا سارا اتائی ہے جب ذاتی اور عطائی کا اتنا بڑا فرق کر دیا تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ شرک لازم آئے گا یہی چیز تم نے جو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی تم نے نبیوں کے لیے ثابت کر دی ہے پائی علم عطائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہی نہیں علم عطائی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے اللہ تعالی کی صفت علم ذاتی ہے ہم نے اللہ تعالی والی صفت نبیوں کے اندر ثابت نہیں کی ہم نے اتائی علم غیب ثابت کیا ہے اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے فرماتے ہیں علم اتا اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے جو لوگ انبیاء کرام بلکہ سید الانبیاء سے مطلقاً علم میں کی نفی کرتے ہیں وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہے افتونا بل کہ برآن کریم کی بات باتیں مانتے ہیں اور بات کے ساتھ کفر کرتے ہیں کہ آیات نفی دیکھتے ہیں وہ آیات کے جن کے اندر علم غیب کی نفی کی گئی ہے ان آیات کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو مان رہے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء کرام کو علم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں حالانکہ نفی و اس بات دونوں حق ہیں آیات بینات کے اندر علم غیب کی نفی بھی ہے اور علم غیب کا اسمات بھی ہے جن آیات کریمہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے اور جن آیات کریمہ میں علم غیب کا اسمات ہے وہ سارا کا سارا علم عطائی کے سلسلہ میں کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ ہے ہے یہ اللہ تعالی کا خاص ہے اسمات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء کی ہی شایان شان ہے علم اللہ تعالیٰ کا ہوئی ہی نہیں سکتا یہ نبیوں کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی سفت علم ذاتی ہے اور نبیوں کی سفت علم اتائی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اتائی مانے گا تو پھر کا اور نبیوں کے لیے ذاتی مانے تو پھر کافر تو فرماتے علم اتائی یہ نبیوں کی شاع نشان ہے اور منافی الوحیت ہے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے علم عطائی ثابت کرو گے تو یہ تو اس کی الوہیت کی منافی ہے اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق اور مخلوق کے مساوات لازم آئے گی اگر ذرا ذرہ کا علم ثابت کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ برابری لازم آئے گی باتل محض ہے کہتے ہیں یہ تو بالکل باطل ہے کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ تعالیٰ زبل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی فقط ذروں کا علم رکھتا ہے اور یہ نہ کہے گا مگر کافر کیونکہ ذرات عالم متنا ہی ہیں یہ گنے جا سکتے ہیں یہ متنا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم متناہی نہیں ہے غیر متناہی ہے ہم نبیوں کے سلسلہ میں یہ کہہ رہے ہیں اور آیات مسوس کو مد نظر رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ذرے ذرے کا علم دیا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ ذرے ذرے کا علم تو فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ تو مساوات لاد ماری ہے کہ اتنا ہی علم اللہ تعالیٰ کے پاس اور اتنا ہی علم تم نے نبیوں کے لیے ثابت کیا بھائی اتنا کی بات تم کر رہے ہو اللہ تعالی کے پاس فقط اتنا ہی علم ہے کہ وہ فقط ذروں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم متنا نہیں ہے غیر متنا ہی ہے اور نبیوں کا علم متنا ہی ہے اگر کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی علم کی کوئی حد ہے حد مقرر کر دیتے ہو تو پھر جہالت لازم آئے گی اللہ تعالیٰ کے لیے جہل لازم آئے گا کہ اس حد کے بعد جو کچھ ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتا اور یہ محال ہے کہ خدا جہل سے پاک ہے نیز ذاتی و اتائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا سراہتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے جب ذاتی اور اتائی کا فرق کر دیا ہم نے کہ اللہ تعالی کے پاس علم ذاتی ہے اور نبیوں کے پاس اتائی ہے تو پھر کہنا کہ مساوات لازم آ رہے ہیں یہ تو اسلام اور ایمان کے بالکل ہی منافی ہے کس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کے ممکن واجب وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں کیونکہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب ال وجود بھی موجود ہے تو لہٰذا اس موجود ہونے میں دونوں برابر ہو گئے جی بھائی واجب الوجود وہ ہوتا ہے جس کا وجود ذاتی ہو اور ممکن وہ ہوتا ہے جس کا وجود اللہ تعالی کے موجود کرنے سے ہو تو کہتے ہیں اگر اسی طرح مساوات لازم آئے تو فرماتے ہیں ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود اور وجود میں مساوی کہنا شریف کو فر کلا شرک ہے کہ وہ بھی موجود یہ بھی موجود لہذا شرک اعظم آ گیا جی تو فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں فرماتے ہیں انبیاء کرام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں جنت دوزہ خشن, نشر عذاب ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائے جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں اور اسی کا نام غیب ہے اولیاء کو بھی علم غائب تعی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء فرماتے ہیں کہ جس چیز کے لیے نبیوں کو مبوس کیا جاتا ہے اسی چیز کی انبیاء سے نفی کی جا رہی ہے نبی کا معنی ہے نبا یمبو نب ان کو نبی نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے نبی غیب کی خبریں دینے کے لیے آتے ہیں جو چیز مشاہدات میں ہے ایسی آوارہ چیزیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہیں مبوس کرتا مثلا میرے سامنے یہ پنکھا ہے یہ دروازہ ہے اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی نہیں بھیجے گا کہ جو لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ پنکھا اور یہ دروازہ ہے یہ تو ہر نظر رکھنے والا عقل رکھنے والا بندہ جان لے گا اللہ تعالیٰ جو اپنے پیارے نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے وہ آتے ہی غیر کی خبریں دینے کے لیے ہے کہ جہاں تک عقل نہیں جاتی جہاں تک تمہارے ہوا سے کم سا نہیں جاتے وہ چیزیں تم نہیں جان سکتے میں نے اپنے پیارے نبیوں کو ان چیزوں کی خبریں دی ہیں لہذا یہ تمہیں بتانے آ رہے ہیں نبی آپ ہی غائب کی خبریں دینے کے لیے ہیں اگر نبیوں کے پاس میں غیب ہے ہی نہیں تو پھر تو سارے کے ساری آیات بینات کا انکار ہوگا کہ نبیوں نے جنت کی خبر دی ہے جنت کیا غیب نہیں ہے دولت کیا غیب نہیں ہے حشر نشر کیا غیب نہیں ہے غیب کی تعریف کیا ہے یہ سارے کے سارے طلباء یہ تعریف خاص طور پر یاد کر لیں عام طور پر نا جب ہم غیب کے سلسلہ میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہار گم ہو گیا تھا تو نبی اکرم معلوم نہیں ہو سکا تھا تو لہذا غیب نہیں ہے فلاں ہوا تھا تو لہذا غیب نہیں ہے غائب ہوتا کیا ہے جو چیز عقل اور ہوا سے خمسا میں نہ آئے وہ غیب ہے جو چیز عقل اور ہوا سے میں, میں نہ آئے وہ غیب ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوں کراچی میرے لیے غائب نہیں ہے کیوں وہ عقل میں آ سکتی ہے اور ہوا خمسہ میں آ سکتی ہے کہ ابھی تو میرے نظروں کے سامنے نہیں ہے لیکن میں کراچی چلا جاؤں تو نظر کے ذریعے مشاہدے کے ذریعے میں اس کو جان سکتا ہوں غائب وہ چیز نہیں ہوتی جو عقل کے اندر آ سکے غیر وہ چیز نہیں ہوتی جس کا ادراک حواس کے ذریعے ہو سکے غیر وہ چیز ہوتی ہے جس کا ادراک عقل کے ذریعے بھی نہ ہو سکے اور ہوا سے کے ذریعے بھی نہ ہو سکے آج جتنے بھی یہ دیا بنا وہ اب آیات بینات کے سلسلہ میں اپنے ڈھگوسلے چھوڑتے ہیں حالانکہ یؤمنون بالغیب غریب پہلا پارا سرہ بکرا کہ یہ آئے یؤمنون بالغیب اس ای کی تشریح اشرف علی تھانوی کی دیکھ لیں اور سعودیہ سے جو مفت تفصیلیں تقسیم ہوتی ہیں ان کے اندر دیکھ لیں کہ غیب کی تفسیر انہوں نے کیا کیا ہے کہتے ہیں غیب وہ چیز ہوتی ہے جو عقل اور حواس خمسہ میں نہ آ سکے یہاں پر میں بیٹھا ہوں مکہ مدینہ میرے لیے غائب نہیں ہے کیونکہ وہ عقل میں بھی آ سکتا ہے اور حواس کے ذریعے بھی اس کا ادراک ہو سکتا ہے کہ ابھی تو میں اس کو دیکھ نہیں رہا لیکن وہاں پر جا کر میں اس کو دیکھ کر اس کا ادراک کر سکتا ہوں لہٰذا وہ غائب نہیں ہے غائب وہ چیز ہوتی ہے جس کا ادراک عقل اور ہوا سے کے ذریعے ہو ہی نہ سکے دیکھ کر اس کا ادراک نہ کر سکے سن کر ادراک نہ کر سکے سونگ کر چھو کر جس کا ادراک ہوا سے سے بھی نہ ہو سکے عقل سے بھی نہ ہو سکے وہ غائب ہے جنت اور دوزت اشر نشر یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ادراک عقل سے بھی نہیں ہو سکتا ہوا سے کم سا سے بھی نہیں ہو سکتا لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں غائب ہیں اور نبی سارے کے سارے ان چیزوں کی خبریں دینے آئے ہیں تو جب اپنے پاس خبر نہیں ہے تو خبر دیتے کیسے ہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے جو بندہ کہتا ہے کہ علم غیب نبیوں کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر جنت کو کیسے مانے گا دو کو کیسے مانے گا کیونکہ یہ عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے ہوا خمسہ کے ذریعے اس کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا بھائی جنت تمہیں کیا پتا ہے جنت کدھر ہے نبی نے بتایا بھائی ان کے پاس تو غیب کی خبر ہے ہی نہیں ان کے پاس تو علم غیب ہے ہی نہیں انہوں نے کیسے بتا دیا کہیں گے نہیں جی ہے اللہ تعالی کی عطا سے اور پھر ڈمبوسلے کیوں مارتے ہو امت مسلمہ کے دلوں سے انبیاء کی قدر و قیمت ختم کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہو یہی ہمارا عقیدہ کہ علم غائب ذاتی اللہ تعالیٰ کا خاص ہے اور اللہ تعالی نے علم اٹائی اپنے پیارے نبیوں کو عطا فرمایا ہے اور اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے نہ فقط بیٹیوں آیات کریمہ کا کھلا انکار بلکہ دوزخ کا انکار جنت کا انکار حشر کا انکار نشر کا انکار عذاب کا انکار ثباب کا انکار یوم آخرت ہر چیز کا انکار ہو جائے گا فقط ان آیات بینات کا ہی انکار نہیں بلکہ سارے کا سارا دین یاد سے نکل جائے گا اگر یہ کہا جائے کہ نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہے اگر دین کو رکھنا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالی کے نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب موجود ہے